انشاءاللہ اللہ بہت جلد آپ کے معروف صناخوانوں کی عاشقانہ سداؤں کے ساتھ نفس, نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام, سلام, سلام نئے انداز کو لے کر تومر روبین کریبی فلے توم من میرے بھن روین من تم آگے میرے روبین کریبینے ندیتا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ جدید مہارت کے ساتھ خوش ہوں کہ مصطفیٰ کی میں نام لکھ رہا ہوں میں ہے بب کی مجھے کیوں طلب ہے خدایا سب تو تیرا لقب ہے خدا کچھ نئی سدائے بھی آوازوں کی دنیا کے کلو شہر کے افق پر سر پر اٹھتی ہے نئے رنگ سے سب گل کھلے سے نئے سنگ سے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا, اے خدا, اے خدا اے خدا اے خدا اور کے دلوں میں اپنی آوازوں سے اور سماعتوں کی لذت سے ایک خوشگوار ہوا کے دوش کے ساتھ کو جا رہ آپ کے ذوق کی جلا کو تازہ ہوتے کے لیے تیز بادلوں میں ہلکی ہلکی پھوار کے ساتھ یہ ہے تار خیر کیونکہ تیز ہوا میں طوفان کی لہریں بھی ہوتی ہیں پر کے جس کا نام تسکین دنوں جانے دروش پر کے جس کے خلق کی قسمت نہیں سوتی دروش پر کے جس کے ذکر سے سیری نہیں گوتی تمگی لیے عاشقانہ سداؤں کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئیے ڈیفینڈرز آف ٹور د ڈیفینڈ آف انٹرنیٹ کی اسلامک دنیا میں نشانے اہل ہے محمد کی ہنسی سیرت اسی علم ہنسی تر کو اٹھاتا تھا اٹھایا ڈاٹ اسلامی وائس چینل کی ویب سائٹ کے ذریعے 24 گھنٹے وال میں بھی اسی میں بھی چینل کی ہما وقت صدایں پورے گرانے کے لیے یہ ہمارے دیگر لنک اسٹیشن کو اسپیک میں بھی جوائن کر کے سن سکتے ہیں اور اگر آپ فارم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈاٹ فارم کو بھی لائیو جوائن کر سکتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے لیے سچائی کے محافظوں سے ملتے ہوئے شاید اس سچائی کے محافظ کی آواز سے بھی آپ مل جائے تو آئیے اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ کی طرف اور لاگ ان کیجئے h e d e f e n d e r s o f t r u th h dotcom yaninni the defenders of to dotcom or dot o r g